والشر الهم لمحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السمين العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفطه ونفسه ولقد قلقنا الإنسان ونعلم ما توصوص به نفسه ونحن أقرب إليه من حق الريد إذ يطلق المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عن غطاك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد منع الخير موثد مريب الذي جعل مع الله لا أن أخرط القياه في هذا الشديد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 خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات اور ان کی خدمات کو مختصر انداز میں پیش کیا گیا تھا آج کے خدمے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی امیر المنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلتیں حاصل تھی ان میں سے ایک بڑا حصہ خود امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی ثابت ہے چنانچہ عمر ان بدری صحابہ میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا کہ اعمالو ما شئتو لکم فقد غفرتو لکم کہ آج کے بعد جو کرنا ہے کرلو میں نے تمہارے حق میں بخشش لکھ دی ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اصحابِ بیعت الرضوان میں سے ہیں جن کے حق میں اللہ سبارک و تعالی نے یہ نبی دوری خوشخبری سنائی تھی کہ لقد رضی الله عن المؤمنین ایدیو بایعون فتحت الشجرہ اور ان آشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں ان دس صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی اور ان خلفاء راشدین میں سے دوسرے خلیفہ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے المہدین ہدایت تیافتہ قرار دیا تھا اور ان دو شخصیتوں میں سے دوسری شخصیت ہے جن کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ابتدا اور پیروی کرنے کا حکم دیا تھا اقتدو من بکرن و عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آغاز مکی میں اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام کے سخت دشمنوں میں سے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمنوں میں سے تھے آپ کے خون کے پیاسے تھے لیکن جب مکی دور میں اسلام آزمائشی دور سے گزر رہا تھا مسلمانوں پر مشکی نے مکہ کی جانب سے آزمائشیں پیدر پہ آنے لگی اور بڑی تکلیف دے زندگی مسلمان گزارنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے اور معاشرے میں ان کا جو اثر و رسوخ تھا اس کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کی فرمایا کہ پرور ابو جہل اور عمر ان دونوں میں سے جو شخصیت تیرے نزدیک محبوب ہے پرور اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت تقویت اتا فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مشرب با اسلام ہوئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مشرب با اسلام ہونا اور ان کا مسلمان ہونا مسلمانوں کے لیے مکی میں ایک بہت بڑی فتح سے کم نہیں ایک بہت بڑی جیت سے کم نہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے میں ذل وسلم وہ فرمایا کرتے تھے جس دن سے عمر مسلمان ہوئے ہم مکے میں سر اٹھا کر جینے لگے اس سے پہلے مسلمان بڑی مجبوری کی زندگی بڑی قسم و کی زندگی گزار رہے تھے لیکن جس دن عمر مسلمان ہوئے اس دن سے مسلمانوں کو عوصلہ آ گیا ہمت آ وہ سر اٹھا کر جینے لگے اس لئے عبداللہ بن مسود ربی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کانا اسلام ہو عزہ وحجرت ہو نصرہ وعمارت ہو رحمہ کہ عمر وہ شخصیت ہے کہ جن کا اسلام لانا اسلام اور مسلمانوں کی عزت اور تقویت کا باعث تھا ان کی ہجرت جو ہے مسلمانوں کی مدد کا ذریعہ بنی اور ان کی خلافت مسلمانوں کے حق میں باعث رحمت تھی لوگ مکی زندگی میں مسلمان ہوتے چھپ چھپا کر مسلمان ہوتے اپنے اسلام لانے کی خبر کو چھپائے رکھتے لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ کہ خبروں کو سب سے تیزی سے منتقل کرنے والا کون ہے تو بتایا گیا کہ جمیل بن مامر نام کا ایک شخص ہے وہ خبروں کو سب سے تیزی سے منتقل کرتا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگا اے جمیل مکے میں اعلان کر دے کہ آج عمر مسلمان ہو گیا ہے آج عمر مسلمان ہو گیا ہے جب اور سارے لوگ اپنے اسلام کی خبروں کو چھپائے رکھتے تھے مشرقین کے ظلم کے خوف سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیل اعلان بھی اپنے اسلام کا اظہار کیا اور ہجرت کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے اور سارے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین در سہم مکہ سے نکل رہے تھے ہجرت کر رہے تھے لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کس شان سے ہجرت کی کل ہجرت کرنے والے تھے آج مکے میں اعلان کر دیا کہ لوگوں سنو لوگوں سنو آج کل عمر ہجرت کر رہا ہے کل عمر مکے سے مدینہ ہجرت کر رہا ہے جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی ماں اس پہ نوح کرے اس کی ماں اسے گم کرے میرے راستے میں رکاوٹ بن کے دیکھ لے جلالی شخصیت تھی روبدار شخصیت تھی اور یہ ایسا ایسا روک تھا عمرے فاروں پر اللہ تعالیٰ کی شخصیت کا غیر تو غیر خود اپنوں کے دلوں میں ان کا ایسا روک تھا بخاری کی ایک روایت کے مطابق ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے عمر کاروں رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا یہ مسئلہ پوچھنا تھا یہ بات پوچھنی تھی لیکن ان کی شخصیت کا روب ایسا تھا کہ آگے بڑھ کر پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی ابن عباس فرماتے ہیں میں موقع کی تلاش میں رہا اور تقریباً وہ ایک سوال کرنے کے لیے ایک سال گزر گیا ایک سال بعد سفر حج میں مجھے سوال کرنے کا موقع ملا ایسی روزدار شخصی اور ایسی پر جلال شخصیت کے انسان کو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے سے شیطان نہیں گزر سکتا شیطان سے بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا ایسا جلال تھا ایسا روس تھا ایسا خوف تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مشرف اسلام ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ابو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے میں اسلام کی مدد کرنے میں مشکل سے مشکل ترین اوقات میں اس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے میں آپ ہی کا نام وہ, نام آتا ہے علم ہو کے عمل دونوں میں بڑا اونچا سے رتبے پر فائز ہوئے علمی اعتبار سے آ دین کے مزاج کو سمجھنے میں دین کی تعلیمات کو سمجھنے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظیر نہیں ملتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالف شریف کی ایک روایت میں اپنا ایک خواب بیان کیا آپ نے کہا میں نے آج کی رات خواب دیکھا کہ میرے پاس دودھ لایا گیا میرے پاس دودھ لایا گیا میں وہ دودھ پینے لگا پینے لگا یہاں تک کہ دودھ پیتے پیتے, پیتے میں خیال ہو گیا دودھ پیتے میں سیلاب ہو گیا اور یہ سیرابی میرے ناخونوں سے بہنے لگی میں نے اپنا دودھ پینے کے بعد وہ دودھ کا پیارا عمر فاروق کے حوالے کیا اور میرے بعد عمر فاروق نے جو ہے وہ دودھ پیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیم یعنی اجمعین نے پوچھا اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے دودھ سے مراد علم ہے علم دین ہے علم دین ہے کی سمجھ مزاج دین کی پہچان اور دین کی تعلیمات اور دین کے مزاج کی, کی شناخت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر حاصل تھی اور عمل عملی میدان کی اگر بات کریں بخاری غریب شریفی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طور خواب کا تذکرہ کیا کہا کہ میں, میں مجھے آج خواب میں جنت کی زیارت کرائی گئی جنت کا دیدار ہوا میں گزر رہا تھا میں نے سونے سے بنا ہوا ایک محل دیکھا میں نے سونے سے بنا ہوا ایک محل دیکھا میں نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر کا محل ہے عمر کا محل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے داخل ہونا چاہا لیکن دیکھا کہ اس محل کے پاس ایک خاتون بیٹھی وضو کر رہی ہے یہ خاتون بیٹھی وضو کر رہی ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی یہ خاتون بیٹھی وضو کر رہی ہے اس لیے میں نے داخل ہونا چاہا لیکن اے عمر تمہاری غیرت کو یاد کر کے میرے قدم پیچھے ہٹ گئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر زاروں کے چار رونے لگے اور کہنے لگے کا یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی کے آپ کے سلسلے میں میرا جذبہ سیرت جاگے جاگے رسیا. ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ آپ کے سلسلے میں میرا جذبہ حیرت جاگے بھائیو ہمارے ساروں رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی من سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ ابھی ان بعد ہی لکھانا ہما لوکان اگر میرے بات نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری رہتا تو میرے بعد نبوت و رسالت کا یہ تاز عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سر پہ رکھا جاتا لیکن مش پر نبوت کا سلسلہ ختم ہے اس لیے آپ نے فرمایا کہ نبوت تو نہیں لیکن عمر کی شخصیت الہامی شخصیت ہے عمر کی شخصیت الہامی شخصیت ہے آپ نے فرمایا لقت کا نفیمان سیمن کا نقبل گمنا سن محد سون لقت کا نیمن کا نقبل گمنا سن محد سون فیم فعیمن امتی احد الفا آپ نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں کچھ الحامی شخصیتیں ہوا کرتی تھیں اگر میری امت میں کسی کی شخصیت الہامی شخصیت ہے وہ میرے فاروق کی شخصیت ہے کیا مطلب الحامی شخصیت ہونے کا مطلب کیا ہے شخصیت ہونے کا مطلب یہ ہے وہ ایک بات سوچتے اور بات ویسی ہو جاتی وہ کوئی مشورہ دیتے ان کے مشورے کے مطابق آسمان سے وہی نازل ہوا کرتی تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ آدر نبوی میں کتنے مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کوئی مشورہ دیتے ان کے مشورے کے مطابق آسمان سے وہی نازل ہو جاتی جنگ بدر کا موقع تھا مسلمانوں کو فتح ملی گفار شکر کھائے ستر کافر قید ہو کر آئے ستر کافر قید ہو کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ پہلا موقع تھا مسلمانوں کے ہاتھ میں کافر قید ہو کر آئے ہیں آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے دو راستے تھے ایک راستہ تو یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے اور ایک راستہ یہ ہے ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے مشورہ کیا ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اے اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی آپ ان سے فدیا لے لیں ان سے مان لے لیں فدیا لے کر انہیں آزاد کر دیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا اے اللہ کے نبی میرا مشورہ یہ ہے کہ ان قیدیوں میں سے ہمیں ہم سے ہم میں سے کوئی نہ کوئی رشتے دار ہے اللہ کے نبی ہم میں سے جو ان قیدیوں کا رشتے دار ہے وہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے اور اپنی تلوار سے اپنے رشتے دار کا سر قلم کرے یہ میرا مشورہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں مشوروں میں دراصل ابو بکر کے مشورے میں ابو بکر ابو بکر کا مزاج معلوم ہوتا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مزاج معلوم ہوتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عن طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے نرم تھے عمر فاروق رضی اللہ عن طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے غرم تھے اور اسلام کو ابو بکر کی نرمی کی بھی ضرورت ہے عمر کی سختی کی بھی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے کو قبول کیا آپ نے حکومت رکھتی تھی بردی اللہ مشورے کو قبول کیا لے کر آزاد کر دیا انہیں آسمان سے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, مان نہیں لینا چاہیے تھا. یہ پہلا موقع تھا جب مشرقین کے قیدی تمہارے ہاتھ لگے کفر کو کمزور کرنے کے لیے مشرقین کو کمزور کرنے کے لیے تمہارے یہ بہتر تو یہ تھا کہ ان کے سر قلم کرتے ان کو جو ہے قتل کر رضی اللہ ع شاعد میں آسمان سے وہی آ گئی ایس وی کے آنے کے بعد اب وہ کر رونے لگے امریکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کا خیال تھا مقام ابراہیم وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا اور وہ بیت اللہ سے جو بیت اللہ سے متصل رکھا ہوا تھا ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ کا خیال ہوا اور ان کا مشورہ تھا کہ اس کو مسلح بنانا چاہیے یہاں نماز پڑھنی چاہیے ان کے مشورے کے مطابق آسمان سے وہی نازل ہو گئی وہ من مقام ابراہیم مسلح مقامی ابراہیم کو مسلح بنا لو اسی لیے جب حاجی طواف کرتا ہے عمرہ کرنے والا طواف کرتا ہے یا کوئی بھی شخص بیت اللہ کا طواف کرتا ہے مصنوع قرار دیا گیا کہ مقام ابراہیم کے پاس پہنچے اور اللہ کے لیے دو رخ نماز پڑھے ایک اور معاملہ جس میں عمر فارخ رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق آسمان سے وہی نازل ہوئی پردے کا مسئلہ ہے پہلے پردے کا حکم نہ تھا ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک وسلم کے پاس ہوا آئے اور اگر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کی خدمت میں اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں مسلمان بھی آتے ہیں کافر بھی آتے ہیں لہذا کیا ہی اچھا ہوگا اگر مشہورات اور سے آپ پردہ کروائے ادھر عمر نے مشورہ دیا اور ادھر آسمان سے وہی نازل ہو گئی وہیزا سیر من انسلو اور اے پیغمبر اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور کو حکم کہ وہ منارتوں کو منافع منافقوں کا سردار عبد اللہ بن ابھی بن سلوم کا انتقال ہوا وہ منافق سردار جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں بہت ستایا تھا اور اپنے بہت سارے جرائم کی وجہ سے واجب القصل تھا انتقال ہو گیا اور رئیس المنافقین کے جو فرزن تھے ان کا نام بھی عبداللہ وہ صادق علیمان مسلمان تھے وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے آئے اللہ کے نبی میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاطرداری کے لیے نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کر لیا آج صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ انہوں نے کو روکا کہا اللہ کے نبی یہ دشمن اسلام یہ منافعوں کا سردار آپ اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے آپ اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے اللہ تو فرمایا ہے کہ آپ اس کے حق میں دعائے مغفرت ستر مرتبہ بھی کر لو ہم اس کی بخش نہیں کریں گے منافطین کے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر اللہ تعالی نے مجھے اختیار دیا ہے استغفر, استغفر دعائیں مففرت کریں چاہے آپ ان کے حق میں دعائے مغفرت نہ کریں اللہ تعالیٰ نے ہرگزرگزنے والا ہے اللہ کے نبی نے کہا ہے عمر اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے, ہے میں نے تو نہیں کیا میں پڑھاؤں گا نبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پڑھا دی بن اللہ کے ابئی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے جذبات کا خیال کر کے اور در آسمان سے وہی آ گئی قبری ایسا آئندہ سے کسی منافق کی نماز جنازہ مت پڑھائیے آئندہ سے کسی منافق کی نماز جنازہ مت پڑھائیے اور آئندہ سے کسی منافق کی قبر کے پاس بھی آپ مت جائیے اس طرح رائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کی یہ بہت بڑی خوبی اور بہت بڑا کمات اور بہت بڑی شناخت اور پہچان تھی ان کے مشوروں کے مطابق آسمان سے وہی آیا کرتی تھی حضرت عمر کے انہی فضائل اور انہی مناقب کے پیش نظر ابو اگر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت صاحب اکرام رضوان اللہ علی مجمعین سے مشورہ کر کے اپنے پاس عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا اور حضرت ہمارے فاروق رضی اللہ علم کا یہ خلافت ان کا زمانے یہ خلافت اسلام کی سربلندی کا سنہرا دور تھا اسلام کی سربلندی کا سنہرا دور تھا جہاں اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کی ترقی, ترقی ناقابل پیام تھی ہر میدان میں ہر میدان میں علمی میدان میں سیاح کے میدان میں سیاسی میدان میں فتوحات کے معاملے میں ہر معاملے مرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اسلامی تاریخ کا سنہرا دور تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھائی سے خلیفہ عدم قدم پہ دین کی حفاظت کی عقیدہ کی حفاظت کی سنت کی حفاظت کی ستنا کو دبائے رکھا اور سبحان اللہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اپنی رعایت کے حقوق کو قدم قدم پر ادا کیا اور اس کی بیشم بے بیش شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ درخت وہ درخت جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے رضوان اللہ علی مجمعین سے بیت الرضوان لی تھی سلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہزار چار سو صحابہ سے بیت الرضوان لی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معمول یہ تھا کہ لوگوں کا گزر جب بھی اس راستے سے ہوتا اس درخت کے پاس جاتے اور اس درخت کے پاس جا کر دوڑکا نماز پڑھنے لگے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ بات تو اپنی جگہ بچا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسار سے تبرک حاصل کرنا مصنون ہے اور یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے آپ کے بعد کسی کے آسار سے تبرک حاصل نہیں کیا جا سکتا مصنون ضرور ہے لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو اندیش نگاہوں کو یہ اندیشہ لاحق ہوا اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو آنے والی نسلی درخت کی پوجا بھی کر سکتی ہیں عمر فاروق گئے تو حفاظت کی خاطر حکوم لیا کہ یہ ذرا جس کے نیچے ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام اللہ رضوان اللہ علی مجمعین سے بیٹ رضوان یہ تھی اس کو جڑ سے اکھھیر دیا جائے یاد رکھنا آثار پرستی آثار پرستی بزرگوں کے آثار کو ماننا فلاں ایک صالحین کے آثار کی پرستش کرنا یہ اسلام میں قطن ناجائز ہے اسی کے پیش نظر کہیں آثار پرستی کے راستے سے شرک نہ داخل ہو جائے عمر فاروق رضی اللہ اعالن نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم دیا اور سبھی زب نیاس سبھی رضل حصل جو کہ ایک بدافی تھا ایک اڑاسی تھا مختلف قسم کے شبہات بسرا میں پھیلا رہا تھا پر عجیب و غریب سوالات لوگوں میں جو ہے عجیب و غریب قسم کے شبہات کی دار و کے سلسلے میں پیدا کرتا تھا آیات کے غلط معنی اور مفاہیم بیان کیا کرتا تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اطلاع ہوئی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ بلایا اور مدینہ بلا کر اس کو ایسا کھوڑا مارا اس نے کہا کہ انیر آج سے میں ایسی حرکتیں نہیں کروں گا آج سے میں ایسی حرکتیں چھوڑ دوں گا کے آگے سے عمر فاروق رضی اللہ اور سارے فتنے فتنوں کے لیے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت بڑی مثالی شخصیت حدیثوں میں حضرت عمر کو ایک ایسے دروازے سے تجمہ دی گئی ہے جس دروازے کے پاس آ کر فتنے رک جاتے ہیں جتنے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں مشہور حدیث ہے احساس ذمہ داری کا یہ عالم تھا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے حکمران ہونے کی حیثیت سے احساس ذمہ داری کا یہ عالم تھا کہ ہمارے فاروقی اللہ نو فرمایا کر دیتے وہ اللہ ہی لباس اور احساس ذمہ داری کا سے دیکھیے کہا کر دیتے اللہ کی قسم اللہ کی قسم اگر عراق کے کسی راستے میں کوئی خچر ٹھو کر کھا کے گر پڑے مجھے ڈر کہ کل اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں سوال کرے گا اے عمر تیرے زمانے خلافت میں یہ خچر کو ٹھوٹر لگی تھی تو نے اس کے لئے راستے کو ضرور کیوں نہیں رکھا تھا یہ احساس ذمہ داری ہے انسان تو انسان جانوروں کے سلسلے میں ایسے سبحان اللہ احساس ذمہ داری سے ترکنے والی شخصیت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک اور خوبی اور ایک خصوصیت یہ تھی کہ رات کے اوقات میں رات کے اوقات میں اپنی رہایا کا جائزہ لینے کے لیے نکلا کرتے تھے مدینے کی گلی گلی گھوما کرتے تھے جو پر پٹیوں میں جا کے دیکھا کرتے تھے کوئی کوئی مجبور تو نہیں ہے کہیں کوئی, کوئی مجبور تو نہیں ہے کہیں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے کہیں کوئی, کوئی مریض تو نہیں ہے جو بیماری سے چڑپ رہا ہو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے غلام اسلم ان کا کہنا ہے ایک ہاتھ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھے لے کر نکلے ہم مدینے کی گلیا میں سے گزر رہے تھے ایک جھونپڑ پٹی سے آگ جلنے کی آگ جلتی ہوئی جی نظر آئی امیر علما بن ان کا روک لگی اللہ مجھے لے کر پہنچے دیکھا کہ بڑھیا ہے دیکھا کہ بڑھیا ہے اس کے بچے رو رہے ہیں آج چولہے پہ کوئی چیز پک رہی ہے عمر نے پوچھا کہ بوڑھی اما کیا کر رہی ہو اس نے کہا کہ بیٹا میرے بچے بھوکے ہیں میرے بچے بھوکے ہیں میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں انہیں کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں کہا چولہے پہ کیا بتا رہی ہو کہا کہ بیٹا چولہے پہ صرف پانی میں نے رکھا ہے اپنے بچوں کو بہلا رہی ہوں تاکہ بچے یہ دیکھتے دیکھتے کم از کم انتظار کرتے کرتے جو ایسی سو جائے آنکھ لگ جائے حضرت عمر سڑپ گئے سڑپ گئے پرانا اپنے غلام مسلم کو لے کر بیت المال آئے بیت المال میں آٹے کا موٹا اٹھایا اور ان اپنی پیٹ میں اٹھا لیا اپنی پیٹ پہ اٹھا لیا اسلم جو کہ ان کے غلام سے وہ کہتے ہیں امیر المامنی میں اٹھا لوں گا مشور نا دیجیے عمر نے کہا اتحمل ملو مزری عمر سیامت اے اسلم کیا اسی طرح قیامت کے روز بھی تو میرے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا قیامت کے روز بھی تو میرے گناہوں کا بعد اٹھائے گا اپنے غلام کو اٹھانے نہیں دیا امیر علمام ہے اور جن کی حکومت سبحان اللہ مشرق اور مغرب کو پھیلی ہوئی تھی اپنی پیٹھ پر آٹے کا موٹا ڈھوتے ہوئے آئے اور اس بڑھی اماں کو دے دیا روایت میں آتا ہے خود چولہا پھونکتے ہوئے بیٹھ گئے اس بڑھیا نے روٹیاں بنائی اپنے بھوکے بچوں کو کھلایا بھوکے بچوں کو کھلانے کے بعد کہا کہ اللہ کے بندے دیکھے تیرا شکریہ تیرا شکریہ اور سچی بات تو یہ ہے کہ خلیفہ تجھے ہونا چاہیے وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ عمر ہے وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ عمر ہے کہاں کہ بیٹے خلیفہ تو تجھے ہونا چاہیے تھا حضرت عمر نے کہا بوڑھی اما صبح ہونے کے بعد کل امیر المومنین کے پاس آ جانا میں جو ہے تمہارا وظیفہ جاری کروا دوں گا سماحانہ جو تمہارے لیے وظیفہ جاری کروا دوں گا بھائیوں یہ سے ہمارے رخ رضی اللہ عنہ جنہوں نے بہی سوچے خلیفہ اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح سے نبھایا اور سبحان اللہ آخرت کے خوف کا یہ عالم آخرت کے خوف کا یہ عالم اس طرح حکومت کرنے کے باوجود اس احساس سے ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنے کے باوجود موت سے پہلے ان کی زبان پہ کیا جملائے کہتے ہیں کہ اللہ کی تسم اللہ کی تسم میں نے جو خلافت کی ذمہ داری نبھائی ہے مسلمانوں کا حکمران رہا میں 10 سال تک مجھے اتنا خوف ہے مجھے اتنا ڈر ہے اگر کل قیامت کے روز میرے حق میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ لا ولا ولایا عمر اپنے 10 سالوں پہ حکومت دس سالہ دورے حکومت میں نہ کسی اجر و ثواب کا مستحق ہے نہ کسی عذاب و افاق کا مستحق ہے میں سمجھوں گا میں کامیاب ہو گیا اتنے احساس ہے ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد اللہ کا خود دیکھو اجر و ثواب کی امید تو درکن کی کیا کہہ رہے اگر کل یہ اعلان ہو جائے کہ عمر اپنے زمانے خلافت میں نہ اجر و ثواب کا مستحق ہے اور نہ ہی عذاب و افاق کا مستحق ہے تو میں سمجھوں گا کہ کامیاب ہو گیا حضرت المرے فاروق رضی اللہ عنہ کا سنہرا تھا آدھا اسلام دشمنان اسلام کی نظروں میں کھٹک رہا تھا دشمنان اسلام اندر اندر ہی اندر, اندر سے سازشیں کر رہے تھے اور یہ سازش امیر الماون عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کی روشنی میں رونما ہوئی مدینے میں ایک مجوسی غلام تھا ابو لولو فیرو مجوسی کے نام سے جانا جاتا تھا مزیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا بظاہر مسلمان ہو گیا تھا خود کو مسلمان بتاتا تھا اور وہ بڑا ماہر سنتراش تھا بڑا ماہر سنگ تلاش تھا پتھر کو تراش کر کے چکریاں بنا تھا بہت ساری چیزیں بنا تھا مغیرہ بن صوبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا اس لیے اپنی روزینہ کی کمائی میں سے کچھ حصہ اپنے آتا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو دیا کرتا تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا اس کے پاس جو ہنر ہے اس کے پاس جو فن ہے اس اعتبار سے مجھے یہ روزینہ جتنی رقم دے رہا ہے اس سے زیادہ اسے دینا ہے کے امیر امیر فار میں پہنچا فاروق رضی اللہ انہوں نے لولو فیروز کو کہا، تم کیا, کیا بناتے, ہو؟ کیسے بناتے ہو؟ سب کچھ پوچھنے کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ مغیر بن صوبہ جو تمہارے ہاتھ ہیں ان کا یہ مطالبہ اپنی جگہ پر حق ہے کہ تم ان کو روزی نہ دیتے ہو تم اپنے فن کے اعتبار سے اور زیادہ دینا اس کو غصہ آ دیا. اس کو غصہ آ گیا چونکہ وہ چکی بنایا کرتا تھا اس نے جو جاتے ہوئے حضرت عمر سے کہا اچھی بات ہے میں اچھی چکی یہاں بنایا کرتا ہوں اب ایک ایسی چکی بنایا ہوا کہ اس تاریخ اس کو یاد رکھے گی وہ جانے لگا حضرت عمر نے اپنے اطراف جو صحابہ تھے ان سے کہا جانتے ہو اس نے کیا کہا ہے جانتے ہو اس نے کیا کہا ہے کہا اس نے مجھے مارنے اور مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے لیکن سبحان اللہ کتنے والا انصاف ہے وہ سنگے حضرت عمر کا سا. بھی اس دن بادشور پہ اس نے سبر کی بات نہیں کہی تھی اشارے اور کناروں میں کہی تھی اس لیے حضرت عمر نے اس کو پکڑا نہیں کتنا بڑا انصاف ہے صاحب اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے مارنے کی دھمکی دیے اور ہوا یہی کہ ایک دن جب شبیر عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اس زمانے میں ظاہر بات ہے لائٹ تو نہیں ہوا کرتی تھی تاریخی ہوا کرتی تھی نماز کی حالت میں یہ شخص سرا لے کر خنجر لے کر آگے بڑھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پروار کر دیا بے وقت کئی حملے کیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے مسلح سے پیچھے ہٹ گئے غالب العبرحمان ابن آپ کو آگے بڑھا دیا انہوں نے وہ نماز مکمل پڑھائی اور حضرت نے بھی پیچھے نماز روز اپنی حالت میں مکمل کی اور اس کے بعد انہیں اپنے گھر لے جایا گیا خون بہ رہا تھا بہ رہا تھا لوگوں کو یوں لگا کہ اب یہ جانبا نہیں ہو سکیں گے رخصت ہو جائیں گے رخصت ہو جائیں گے لوگ آنے لگے مدینے خبر پھیل گئی لوگ آنے لگے حضرت عمر کو تسلی دینے لگے اطمینان دلانے لگے سبحان اللہ اٹھنے میں ایک شخص جو تسلی دینے کے لیے آیا تھا تسلی دے کر جا رہا تھا ان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کس لے تین تین رقم سے شراب ہوتا گیا ہے دیکھا کہ اس کا پیجامہ سکنے سے لٹک رہا ہے بلا کے کہا اللہ کے بندے رہا عرفا اثار اللہ کے بندے اپنے پیجامے کو کرنے سے اوپر کر لے تقوی کا تقاضا بھی یہی ہے اور کپڑے کی پاکیسی کا تقاضا بھی یہی ہے پھر سے صحابت سبحان اللہ ایسی حالت میں جبکہ وہ چند منٹوں میں چند لمحہ میں دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں شریعت کی چھوٹی سی چھوٹی تعلیمات کا سیسلا لحاظ اور آج کیا ہے اظہار کرنے کے نیچے لٹکاتے ہیں ہزار قابیلیں ہم کر لیتے ہیں حدیثوں کی ہزار قابیلیں ہم کر لیتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے آئین قبل چند چند تھوڑی دیر میں رو قبض ہونے والی ہیں بلایا اپنے بیٹے ابلی عمر کو بلایا بلا کے کہا ابن عمر نہائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور جا کے کہو کہ عمر اجازت چاہتا ہے ابو بکر کے پہلو میں دفن ہونے کی ابو بکر کے پہلو میں دفن ہونے کی ابن عمر رضی اللہ عنہ نائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عانہ کے پاس آئے اور آ کے کہا مائی ابا جان ہماری اجازت چاہ رہے ہیں کہ ابو بکر کے پہلو میں وہ دفن ہونا چاہتے ہیں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں آج اپنی شخصیت پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں جاؤ حضرت عمر کو خوشخبری حضرت خوش ہوئے لیکن سبحان اللہ مروت اس کو کہتے ہیں شرافت اس کو کہتے ہیں حضرت عمر نے کہا ابن عمر میرے انتقال کے بعد ایک اور مسئلے جا کے اجازت لینا ہو سکتا ہو میرے مماز نے میرے انتقال کے بات ایک تو عام مرتبے جا کے حضرت عائشہ سے اجازت لینا دوسری مرتبہ اگر وہ اجازت دیتی ہے تو مجھے دفن کرنا ورنہ مجھے عام مطلب کے ساتھ بکری میں دفن کرنا رو کر وہی اور اتنی عمر پھر گئے جا کے میں ایشا صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اجازت چاہی مائی ایشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی اور یہ اعزاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ملا کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علم اور ابو بٹر کے ساتھ وہ زندگی برسے صبح اللہ ان کی قبریں بھی پہلو بہلو جو ہے سیاحت تک کے لیے بازو بازو ہو گئی اور یہ کیسی مناسبت ہے اللہ کے نبی کی عمر بھی ساٹھ پر تین سال ابو بدر کی عمر بھی سارٹ پر تین سال اور عمر فاروق رضی اللہ علو کی عمر بھی سارٹ پر تین سال اللہ تباروں کو جانا ہے اپنے نبی کی جو اسادار صحابہ تھے کیسی کیسی چیزوں میں اپنے نبی سے ان کی مناسبت رکھ دی اور جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں دفن ہوئے اور حقیقت میں دیکھیے حضرت عمر کی یہ وفات دراصل ان کی دعا کی قبولیت تھی وہ دعا کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں اللہ عمر زخنی فی سی وجعل ماتی جال موتی سی رسول وہ دعا کرتے تھے پرور مجھے تیرے راستے میں شہید ہونے کا اجازت کرنا میرے تیرے راستے, راستے میں شہید ہونے کا اجازت کرنا اور مجھے موت آئے تو تیرے نبی کے شہر میں آئے بظاہر وہ دو ایسی چیزیں مانگ رہے تھے جو بظاہر متضاد تھیں وہ شہادت بھی مانگ رہے تھے جس کے لیے مدینے سے باہر جانا پڑتا ہے لڑنے کے لیے اور وہ مدینے کی موت بھی مانگ رہے تھے لیکن اللہ نے ان کی سن لی انہیں مدینے کی موت بھی عطا کی اور شہادت کی موت بھی ادا کی اس طرح جیسے ہی وہ ام مومن کے حجرے میں مصفول ہوئے ام ال کی زندگی میں دیکھا ہوا ایک خواب پورا ہوا ام ممنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں نبی کریم سوسن کی زندگی میں ایک خواب دیکھا تھا کہ ان کی گوڈ میں تین چاند لا کے ان کی گوڈ میں تین چاند آ رہے ہیں یہ خواب ام مامنین نے اپنے والد ابو محبت صدیق رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ ام مومنین کے اجرے میں مجبون ہوئے تو ابو گوتم نے کہا دیکھی دیکھا ایک چاند سے گوڈ میں آ گرا ایک چاندری تو گود میں آ اور حضرت بکر اور عمر فاروق رضی اللہ علیہ کی تدفین کے ساتھ ہی یہ تینوں چاندر ان کی گود میں آ گرے یا ہمیں حضرت عائشہ کے حجرے میں یہ تینوں صحابہ متحم ہوئے رضی اللہ عنہ اور گا بھائی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت تاریخ انسانی کی ایک مثالی شخصیت تھی مثالی حکمران تھے اور ایسا دل و انصاف کے سبحان اللہ آج تک دنیا اس کی مثال دیتی ہے اور ایسی نظیر پیش کرنے سے قاطر ہے رب العالمی سے جو ہے کہ رب العالمی ہمیں اور آپ کو فاروق رضی اللہ تعالی اور تمام رسول زندگی میں ہر قدم ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے امین حلیم